بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے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 و ان انه كان يقول سفيهنا على الله شططا اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ وان ظننا ان لا تقول الانسان والجن على الله كَذِبًا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کے نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی الله صحدت اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا وَأَنَّا السَّمَاءَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکی داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا کنسن فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں وَأَنَّا أَن لن نعجز الارض وَلن نعجزه هربا اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خاک کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتی فمن يؤمن بربه فلا يخاف ولا رحقا اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ سمن اسلم تحرد اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں تو جو فرم بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے پونت کی نولی جہن حکومت اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے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 کسی اور کی عبادت نہ کرو یا مدد اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے اشر کب ہی عدت اے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا قل لا ولا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں قل انني من الله احد ولن من دونه ملتحدا یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا الا بلاوام من الله ورسالاته أَبَدًا ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حتی اذا ما من اضعف ناصرا عددا یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے ان ادری اقریب ما ام يجعل له ربی امدا کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے عالم الحد وہی غیب کا جاننے والا ہے سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا إلا من من رسول من بين ومن خلفه ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے